ایسا نہ ہو کہ حد سے زیادہ تھکنے یا کمزوری کی وجہ سے کچھ اور ہی نقصان ہو جائے مثلاً غصہ ہی زیادہ آنے لگے یہ تو میرا ناقص ترین خیال ہے نسخہ تو حضرتیں والا ہی تجویز فرمائیں گے معمولات کی فہرست نمبر ایک روزانہ ڈیر دن کی قزا نمازیں پڑھتی ہوں نمبر دو مہینے میں دس قزا روزے رکھتی ہوں نمبر تین تلاوت تین پاؤ نمبر چار مناجات مقبول ایک منزل نمبر پانچ چھ تصبیہات شام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 ابل نو تھی منتر ندی سال کے شروع میں یعنی محرم کی ابتدا میں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 یہ ڈرانے والا کون ہے اس کی تفسیریں تفسیر سے بتائی گئی تھی کہ اس کی کئی تفصیلیں ہیں ان میں سے آخری تفسیر یہ بتائی گئی تھی کہ مسلمانوں کے آپس میں فتنے ہوں ریزیاں قتل و غارت راہ دن کے فسادات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 ان فتنوں کے بارے میں جو بیان ہوئے ان کی کیسٹ تیار ہو گئی ہیں غریباً ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی دو کیسٹیں ہیں ایک مستقل کتابجہ کی صورت میں بھی یہ مضمون شائع ہو گیا ہے تو کتابجا کا نام اور کیسٹوں کا نام ہے سیاسی فتنے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 عام طور پر لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ ایک تو یہ کہ خوشیاں مناتے ہیں اور دوسرے بار یہ ہے کہ ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارک دیتے ہیں اس پر تنبی تو پہلے کر دی تھی کہ سال کا اور اتوار اسلامی سال کا ہے اور یعنی یہ سبھی سال کا نہیں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 پھر اس پر بیماری کے مصارف آ رہے ہیں تو جانے والوں نے اور اس پر وہ سنا لے بیلا اور مصیبت ڈال دی جو بھی جائے چائے بسکٹ جو بھی جائے پھل فروٹ چائے بسکٹ اور ایک طاطہ باندھ لیتے ہیں پوچھنے والے بس کو چاہ گھر سے کچھ کھا کر کے بھی نہیں جاتے کہ وہیں بیمار کے بعد جا کر کھائیں گے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 اسی احتیاط کے لیے کہ میں وہاں جاؤں گا وہاں تو بڑے بڑے گنا ہوں گے بڑا عالم ہوگا گنا بھی بڑے ہوں گے اس کے حسیت کے مطابق کرتے ہیں نا اس کے مرید اور, اور شاگرد جو آج کل کے ایسے نالائک ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے हमारे صاحب ہمارے حضرت صاحب ہمارے استاد صاحب وہ کچھ نہ پوچھیے جتنے بڑے تھے اتنے ہی گناہ بھی بڑے کریں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 اللہ تعالیٰ نے مدد ایسی فرمائی کہ جیسے یہ لفظ میری زبان سے نکلا ان اکابر اور لما کے اٹھے ہوئے ہاتھ وہیں کے وہیں فور کے گئے فوراً وہیں کے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروا لیا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 کھانے پینے میں تو آج کل کا مسلمان ایسا بے شرم ہو گیا ایسا بے شرم समझाएं اس کو کتنا سمجھائیں اگر اس کو شرم آئے گی نہیں جہاں کھانے کی بات آتی ہے کھانے کی یہ تو ٹوٹ پڑتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہٹا نہیں سکتی کھانے کی بات ارے کچھ میں پوچھوں پستوں میں پسے اللہ یاد دلا دیتے ایک جگہ منگنی ہوئی منگنی جس لڑکی کی ہوئی وہ ماشاءاللہ بہت دیندار تھی دین مم. میں بہت بلند اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرماتے ہیں ان کو بھی استقامت پر رکھ دیا تھا فرما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 ان کے لہجے اور چٹخارے سے ایسے لگتا تھا کہ ان کا نقشہ میرے سامنے آ جاتا تھا فون پر جیسے کہ وہ منہ جو ہے نا مٹھائی کا نام لینے سے منہ منہ لو سے بھر کیا ہے اور مزہ لے مٹھائی کا نام لینے سے مزہ لے منہ میٹھا ہو جائے گا منہ میٹھا ہو جائے گا میں ذرا سا منہ میٹھا کر لے بہت سمجھایا مگر انہوں نے منہ میٹھا کر کے چھوڑا اس پر بات آئی کہ آج کا مسلمان جو ہے کھانے کا بڑا عاشق کھانے کا عاشق وہ اگر اس کے والد کے انتقال کا قصہ پھر سنا دوں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 بلیوں کو سدھانے والے کے کرتب اور ہنر کو فیل کر دیا دیکھو تو نے تو بلیوں کو یوں سدھارا تھا ایک چویا چھوڑی جو سدھاری بلیاں سب اپنی بتیاں چھوڑ کر پھینک دی بتیاں چوئی کے بیچ آج کل کا مسلمان یہاں دیکھے درہ سا کھانا بوٹی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 انتڑیاں بل کھا رہی ہیں جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا بہت لہو گرم رکھنے کے ہیں یہ بہان ہے تو لہو کی بجائے اب کیا کہوں انتڑیاں گرم رکھنے کے ہیں یہ بہان ہے جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا کچھ نہ کہیے ان پر ایک ایک لمحہ پہاڑوں جتنا گزر رہا تھا ایک ایک لمحہ پہاڑوں کے برابر کب جھپٹیں گے کب جھپٹیں گے ادھر صاحب دادا صاحب نے اٹھ کر اعلان کر دیا بھائیوں ذرا ایک منٹ کے لیے میری بات سن لیجیے کھانا شروع کرنے سے پہلے ایک منٹ کے لیے میری بات تھوڑی سی سن لیں وہ بہت پریشان کی ایک منٹ بھی لے رہا ہے تو نہیں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 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندیب میت کے رشتے دار جب میت پر اگر روتے ہیں تو ان کے رونے کا عظام میت کو ہوتا ہے ناجائز طریقے سے اگر روئیں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 حضرات علماء کرام رحمۃ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اسے وہ میت مراد ہے جس کو اوین تھا کہ اس کے مرنے پر لوگ گناہ کریں گے چیخ چیخ پر چلا چلا کر روئیں گے اور اس نے ان کو روکا نہیں بصیت نہیں کی اس کے لیے جب این بھی تھا تو کیوں نہیں روکا معلومات وہ خود اس میں راضی تھا جس گناہ میں انسان راضی ہے اگرچہ شریک نہیں تو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 ان کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے وہ ان کو پسند نہیں ہیں رحمان کے بتائے ہوئے طریقے پسند نہیں ہیں شیفان کے بتائے ہوئے طریقے وہ پسند کہلاتے ہیں مسلمان شریعت نے اس آل ثواب سے روکا نہیں اس آل ثواب کی تو ترغیب دی ہے زیادہ سے زیادہ اس آل ثواب کیجئے زیادہ سے زیادہ زیادہ, زیادہ سے زیادہ, زیادہ, زیادہ, زیادہ اس میں میت کا بھی فائدہ اسال صاحب کرنے والوں کا بھی فائدہ شریعت نے تو بہت ترغیب دی مگر جیسے شریعت نے بتایا ویسے کیجیے شفان کے بتانے کے مطابق نہیں رحمان کے بتانے کے مطابق کیجیے شریعت نے کیا طریقہ بتایا کوئی عبادت کی قسمیں تین ہیں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 نیت کر لی کہ اس کا سواب فلاں کو ملے مل گیا ایک پارہ تلاوت کی پارہ نہیں ایک سہرائی تلاوت کی ایک آیت ہی تلاوت کی نیت کر لی فلاں کو سواب پہنچے مل گیا لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا یا درور شریف پڑا ایک ہی بار کا پڑا یا سبحان اللہ ایک بار کہا نیت کر لی کہ فلاں کو سواب پہنچے پہنچ گیا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 جب مسکینوں کو نخ پیسے دے دیں یہ مالی اس والے کا شریعت نے یہ طریقہ بتایا ہے نخ پیسے دینے میں کیا خوبیاں ہیں کیا فائدے ہیں ایک تو یہ کہ وہ سادہ کا مخ رہتا ہے نق پیسے لاکھوں کی مقدار میں دے دیں کسی کو پتہ بھی نہ چلے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 پھر وہ مسکین کو تھوڑا ہی کھلاتے ہیں جیسے میں نے بتایا وہ تودے تودوں والے جو ہیں نا ان کو بلا بلا کر تودے ان کی بھری ہی رہتی ہیں جہنم کے انگاروں سے ان کو بلا بلا کر خوب اور بھرو اور بھرو اور بھرو خوب بھرتے توندے بھرتے دعوت اور بڑھ گئی ہے میتھ یا سامان بھی کھانا کھاتے ہیں اچھا اس کے لیے کچھ تقسیم کا انتظام کرتے ہیں گھر والے کچھ کھانے پکانے کا انتظام کرتے یہ اور وہ ترقی ہو رہی ہے نا شاپان کا مذہب بہت ترقی کر رہا ہے اور شاپان سوچتا ہے کہ ساری دنیا ترقی کریے تو ہم کیوں نہ ترقی کریں اور چیلے زیادہ بنا رہے ہیں کڑوی روٹی یہ کڑوی روٹی نام رکھا ہے کڑوی اور کھاتے ہیں یہ بڑے مزے اچھا کڑوی روٹی کڑوی روٹی کے بعد میں اچھا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 اور جب دال روٹی بھیجیں گے یا ایسے جاؤو بھیجیں گے تو وہ خود ہی چھوڑ دے گا وہ جو بیٹھے رہتے اس لیے ہیں کیوں <laughs> ملتی ہے ضائع ملتی ہے تو اسی لیے تو بیٹھے رہتے ہیں۔ جب دیکھا کہ اس سے تو ہم گھر میں زیادہ بہتر کھاتے تھے تو پھر کون کون کھائے گا خود ہی گھر میں جا کر کھانا وہ قصہ ہو رہا تھا رئیس صاحب کا وہ پورا ہو جائے کہ وہی وہ نہ رہ جائے درمیان میں تو رئیس صاحب نے وہ کھانے اٹھوائے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 میرے میں بس ہی کریں یہ کیسے میں تو گھر بھر ساری ہو رہی ہو منٹ کو ایک دو منٹ رہ گئے اور وہ کہہ سی چلیے دعا کر لیجئے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق توقی خطاف سب مسلمانوں کو اپنی مرضی کے مطابق بنا لیں تھوڑی سی بات سن لیجئے تھوڑی رحمان کے احکام کتنے آسان ہیں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 میرے بندے تو ایک بار سبحان اللہ کہے وہ بھی پہنچاؤں گا سبحان اللہ میں تو, دو تو ایک بار اللہ کہہ دے اس آر کی نیت سے وہ بھی پہنچاؤں گا سب پہنچاؤں گا میرے بندے کا تو اکیلا ہو پڑے خواہ ہے کہ مجلس اپنے اپنے کام میں بیٹھی ہوئی ہے خانی نہیں کر رہے ایسے جیسے اب جمع ہے بات سننے کے لیے اس میں اگر کوئی پڑھ رہا ہے مگر وہ ہر آدمی کا تار خواہ تو جلوت میں ہو خا خلوت میں ہو خا گھر میں ہو سفر میں ہو چاہے جیتنا چاہے جیسے چاہ اب دیکھیے یہ تو رحمان کے رحمتیں سمجھ میں آ رہی ہیں رحمان کی رحمتیں اللہ کا شکر ادا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 آج کے مسلمان کو شیطان نے فٹ بال بنا رکھا ہے یہ کک ادھر سے لگاتا ہے لڑکتا ہوا ادھر جائے پھر ادھر سے شیطان کا بچہ اور کک لگاتا ہے یہ ادھر لڑکتا جائے وہ ادھر سے کیک, اور کک لگا لگا کر پٹائی پر پٹائی ٹکائی پر ٹکائی یہ پھر بھی کہتا کہتے رحمان نہیں چاہیے شہ پانی چاہیے مجھے رحمان نہیں چاہیے مجھے تو شہ پانی چاہیے ارے میرے اما شیپان تو خا اس سے بھی زیادہ پٹائی کر دے پھر بھی تیرے قربان اب او رحمان تو خا اس سے بھی زیادہ رحمت اتبر صاحب مجھے تیری رحمت نہیں چاہیے مجھے تو شیپان کی رحمت چاہیے بس شیپال کا بندہ ہے سنیے باتیں کھری کھری سن رہے ہیں نا صاف صاف سمجھ میں بھی آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی تو شیپان کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ تیسرے ہی دن کرو مثال صاحب کرنا تیسرے ہی دن کرنا ہے آگے پیچھے اگر کیا تو دیکھو تمہارا رحمان تو قبول کر لے گا مگر تم رحمان کے بندے نہیں ہو میرے بندے ہو میں قبول نہیں کروں گا شطح ان کو کہتا ہے, میں نہیں قبول کروں گا بتاؤ میرے بندے ہو یا نہیں بولتے ہاں ہاں گرو ہاں, تیری تو بندے ہیں اس آگے پیچھے نہیں کریں گے تیسرے دن کرے گا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 ایک ہی مجلس میں پورا قرآن ختم کریں ابل سے آخر تک اور اگر کسی نے اپنے گھر میں روزانہ ایک ایک پارہ کر کے یا دس دس پارے کر کے یا آدھا آدھا پارہ یا پاپو کر کے گھر میں پڑھ دیا تو شیفان کہتے ہیں میں بالکل قبول نہیں کروں گا تو یہ آج کا شیفان کا بندہ شیفان سے بہت ڈرتا ہے رحمان سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے اس کی دوستی شیفان سے ہے تو شیطان اس کو کی کہ لگاتا ہے ٹھو لگاتا ہے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 دیکھو شاپان تمہیں اپنے بندے بنائے گا بنائے گا میں کہتا ہوں کہ شیپان کے بندے مت بننا میں نے پیدا کیا میرے بندے بناؤ شاپان کے بندے مت بننا اب دیر ہو رہی ہے مضمون تو کچھ لمبا ہے جتنا ہو گیا اللہ تعالیٰ اسی کو ناف ہے بنائے عمل کرنے کی توفیق اطاف کرنا ہے کی توفیق مل جائے کی اللہ تعالی سے مانگا کریں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 کون سا میں کہ دنیا میں جتنے فساد ہیں جتنے فتنے ہیں جتنی مصیبتیں ہیں آپس کی لڑائی جھگڑے اختلافات جو کچھ بھی ہے یہ انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہے اس بعد میں یہ ہے ہر پریشانی کا علاج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 ساری حدیثیں شمار کیجیے وہ تو بہت زیادہ ہیں وہ بھی شدید ستر سے بھی زیادہ ہوں گی ان آیتوں کی تفصیل میں جو آ گئی درمیان میں پندرہ کے پر قریب حدیثیں ہیں اور ایسے واقعات جن سے یہ ثابت ہوتا ہے قرآن کریم میں بتایا گئے واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ واقعات کے نا پر کیسے کیسے دنیا میں آزاد آئے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 جو نہیں ڈرتے اسلام سے اور اسلامی حکومت سے وہ یہ گناہ کر رہے ہیں کہ وہ اس کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے بیٹھ کر سوچئے کون لوگ کوشش کرتے ہیں اسلامی حکومت لانے کی سب معافی لیں سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے آج کے مسلمان اللہ کی حکومت کو نہیں چاہتا اور اگر کوئی اس کو چاہتا بھی ہے تو اس کے لیے کوشش نہیں کرتا یہاں تک تو یہ بیان ہو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 کہیں کہتے ہیں تم جی نہ ختم کر لیں یہ لفظ تم جینا بھی ہے تو نہ بھی ہے تو آپ لوگوں کو تو بہت یاد ہوگا نا یہ درو شریف سلاتن تم جینا تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم جینا یہ تو نہ پوچھتے رہتے ہیں فون پر یہ باتیں تو بہت پوچھتے ہیں نا تو ہم یہ سلاتن تم جینا کر ختم کرانا چاہتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم یہ تو نجی تو اس لیے بتا رہا ہوں دونوں سلا ہے سلحت تون جی نہ بھی پڑھ سکتے ہیں سلاتن جی نا بھی پڑھ سکتے ہیں ختموں پر ختم خاتموں پر ختم کرا رہے ہیں آج کل بار بار فون پر کئی جگہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ استغفار کا ختم کرا رہے ہیں استفار یہ تدبیریں سمجھتے ہیں اللہ کے عذاب سے بچنے کی یہ تدبیر آج اس پر تمبی کرنا چاہتا ہوں پہلے دعا کرنے یا اللہ سمجھنے سمجھانے کی توفیق طاقتہ صحیح بات اپنی مرضی کے مطابق کہلا دے اور دیلوں میں اتار دے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق طافتہ جہاں صحیح بات سمجھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو میرا تجربہ ہے کہ اگر